جو بھی ہو تو چھ جو اعراب کی جو قسمیں ہیں یعنی اسم کی جو اعراب ہے اس کی چھے نو قسمیں تھی چھ ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی ہیں تو کتنی باقی ہیں تین آ... تین میں سے ہم ایک پڑھ لیتے ہیں دو کو چھوڑ لیتے ہیں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ان يكون الرفع بتقدير الضمه والنصب بتقدير الفتحه والجر بتقدير الكسره اجيب دیکھو تقديري یعنی بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے تقديري ہے بس مقدر ہے چھپا ہوا ہے آپ زمین کے اندر گڑھا کھودیں اس کے اندر کسی چیز کو ڈال دیں اوپر سے مٹی پھیر دیں مقدر چھپا ہوا پوشیدہ مستطر تو یہ عراب تقدیری ایک لفظی ہے اور ایک رابط تقدیری ہے راب لفظی جو لفظوں میں آپ کو لکھا وہ نظر آئے ٹھیک ہے جا زیدن زما نظر آ رہا ہے مرر تو زیدن نسب نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ہوتا ہے عراب تقدیری نہ آپ کو ذمہ نظر آئے آپ کہیں کہ بھائی یہاں پر ذمہ تقدیری ہے ہم کہیں گے کہ بھائی ضمہ تقدیری نصب اور جر تقدیری لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں پر کیا ہے ٹھیک ہے یوں ہی ہم کہہ دیتے ہیں جو ہے نا سے جا ان تو آسو مرر تو بےآسو فرق تو کوئی آیا نہیں ہے جا انی جب فیل تقاضا کر رہا تھا فائل کا تب اپنے کا کہا آسا رئی تو تقاضا کر رہا تھا مفول کا تب اپنے کا نے کہا تو با مررت بھی با جہ تقاضا کر رہا تھا جرکا کہ اس کے بعد کسرانا چاہیے تب بھی آپ نے کہا آنی تو ہاسا مرر تو بےآسا یہ کیا ہوا تو کہتے ہیں بھائی یہاں پر عراب تقدیری ہے اگر عامل تقاضا کر رہا ہوگا فائل کا لیکن اس کے بعد اگر الف مقصورہ میں سب کچھ آ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر ضمہ تقدیری ہے اگر عامل تقاضا کر رہا ہو نصب کا تو اس کے بعد جو بھی الف مقصورہ والی کوئی بھی اسم آ جائے گا ہم کہیں گے کہ یہاں پر نصب تقدیری ہے اور اگر عامل تقاض, تقاضا کر رہا ہوں جر کا کسرہ کا تو اس کے بعد جو اسم آئے گا اور وہ اگر اسم مقصور ہو یعنی علی مقصورہ ہو اس میں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے جر تقدیری کسرہ کیا ہے کسرہ تقدیری ہے تو خیر افسا اسم کے عراب کی ساتویں قسم ہے تقدیری عراب کی حالت رفا میں ضمہ تقدیری حالت نصب میں فتحہ تقدیری حالت جر میں کسرہ تقدیری ٹھیک ہے تینوں صورتوں میں عراب تقدیری سوال پیدا ہوتے ہیں کہہ رہے بھائی یہ کیوں تقدیری کیوں ایک بات نا بھائی اس کو ظاہر کیوں نہیں کرتے تقدیری کیوں تو یاد رکھیں کہ آنے والی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ والی جو قسم ہے اعراب لفظی اس پر اعراب لفظی اس لیے نہیں آتا کہ یہاں پر لفظی اعراب کا آنا متعذر ہے بہت مشکل ہے متعذر بہت مشکل ہے متعذر کا لفظ بولتے ہیں ٹھیک ہے تحظر یا تحظر متعذر تو بہت مشکل ہے کیوں چلیے میں آپ سے کہتا ہوں جا آسن ٹھیک ہے جا آسن آپ اس کو پڑھیں جا آ کے بعد اس کو زمع سے زمع کا ساتھ پڑھیں آپ کیسے پڑھیں گے اس کے ساتھ آخر میں علیف بھی ہے آسو آپ یہاں پر ضمہ دے کے پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں شاید رول نمبر پانچ پڑھ لیں یا ساتھ آپ نہیں پڑھا جا سکتا ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے آسو ہے آپ آسا اون پڑھیں آسون پڑھیں اگر کیا پڑھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے متعذر ہے اس کا پڑھنا ہی اسی طرح نئی تو آسا اس کے اندر بھی مرر تو آسا اس کے اندر بھی ٹھیک ہے نا اچھا جی تو یہ ہے یہ والا جو اعراب ہے کہ حالت رفم ضمہ تقدیری حالت نسم فتح تقدری اور حالت جرم کسرہ تقدیری یہ والا اعراب خاص ہے دو اسموں کے ساتھ ایک اس میں مقصور کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں مقصور اس میں مقصور ہو ہوتا ہے کہ جس میں الف مقصورہ ہو ایک ہوتا ہے علیف ممدودا اور ایک ہوتا ہے علیف مقصورہ علی ممدودہ جس کو بڑی لمبی مد کے ساتھ کھینچا جاتا ہے ٹھیک ہے تام جیسے علیف ممدودا ممدودا مت سے ہے کھینچنے سے مد ممدودا مقصورہ قصر سے اس کا مانا چھوٹا پان حقیر ٹھیک ہے نا قصور جس میں ہو چھوٹا پان ہو کوتا قصور تو وہ الف مقصورہ یعنی علیف ممدودہ کے مقابلے میں اس کو الف مقصورہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے ممدودہ لمبے والا مقصورہ چھوٹے والا تو ہر وہ اس میں مقصور اس میں مقصور کے ساتھ یہ عراب ہوگا اس میں مقصور وہ کہ جس میں الف مقصورہ ہو تو وہ اس میں مقصور ہے تو یہ والا عراب جو ہے کہ ضمہ تقدیری نصب تقدیری جر تقدیری یہ ایک تو اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے یہ والا اراب نمبر دو ہر اس اسم کے ساتھ یہ والا عراب خاص ہوگا جو اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف جمع مذکر سالم کے علاوہ جمع مذکر سالم کیا ہے مسلم مسلمہ جمع مذکر سالم ہے تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی دنیا جہاں کا کوئی بھی اسم اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب یہ والا ہوگا حالت رسم میں ضمہ تقدیری حالت میں فتح تقدیری حالت جرم میں کثرا تقدیری جمع مذکر سالم کے علاوہ تو خلاصہ یہ نکلا اچھے سبق کا کہ عراب کی جو ساتویں قسم ہے وہ یہ والی ہے کہ حالت رفم میں ضمہ تقدیری حالت نسم میں فتح تقدیری حالت جر میں کثرت تقدیری یہ والا عراب خاص ہے دو اسموں کے ساتھ نمبر ایک اسم میں مقصور کے ساتھ اس میں مقصور کے ساتھ ٹھیک ہے اس مقصور ہو کہ جس کے آخر میں نے مقصورہ ہو تو یہ والا عراب اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے نمبر دو یہ والا اعراب جمع مزر خاص ہے اس کے ساتھ کہ جامع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم دنیا جہاں کا جمع مقصر ہو جمع من سالم ہو کچھ بھی ہو بس جمع مذکر سالم نہ ہو بس اس کے علاوہ کوئی بھی اسم ہو اگر وہ یا متکل کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا اعراب یہ والا ہوگا آئی بات سمجھ بات پوری کی پوری سمجھ آگے عراب بھی سمجھ میں آ گیا اور اس کے یہ اراب کس پر جاری ہوگا یہ بھی سمجھ میں آگے اب آگے یہ کتاب کی طرف کہتے ہیں ساتویں قسم عراب کی کونسی والی رف تقدیر حالت رفی میں کیا ہو حالت رسی زمہ تقدیری کے ساتھ نصبیری فتح اور حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ ہو تقدیر جر جو ہے حالت جربی کثرت تقدیری کے ساتھ خاص ہو کثرت تقدیری کے ساتھ ہو ون احراب خاص ہوگا بالمقصور اس میں مقصور کے ساتھ بالمقصور مقصوری اس میں مقصور کے ساتھ وہ ہوا اب اس میں مقصور کیا ہے اس کی تعریف کریں وہ ہوا معافی آخری علیف المقصورت اس میں مقصور وہ اس ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں معافی آخری ہی جس کے آخر میں علیف المقصورت ان علیف ہو ٹھیک ہے علی مقصورہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کلی ہندو کے مقابلے میں جو ہوتا ہے علی ہوتا ہے جیسے کا جیسے کہ عصا عصا کے بعد جو الف ہے ٹھیک ہے نا یہ اچھا جی ایک تو اس کے ساتھ خاص ہے وبل مضافے مضافی ٹھیک ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو مضاف ہو یا متقلم کی طرف وبل مضاف علا متقل میں ہر اس اسم کے ساتھ خاص ہوگا ویوخت صبل مضاف اور خاص ہوگا جو مضاف ہو متکلم یا متقلم کی طرف لیکن غیر اعظم المزکر جامع مذکر سالم کے علاوہ ٹھیک ہے نا اب آ جائے مثال کا غلامی جیسے کہ غلامی اب غلام مذاف یا متقلم کی طرف اور غلام ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جامع مزکّر سالم تو نہیں ہے تو غلام جب مذاف ہوگا یا زمیر کی طرف متقلم کی طرف اب جو اس کے اعراب ہوگا غلامی کا وہ کیا ہوگا حالت رسم میں ضمت تقدری حالت رسم میں فتحہ تقدری حالت میں قسط تقدیری دونوں کی مثالیں تقوال تقولو جیسے آپ کو ہو جا عصن و غلامی جاءنی ان یہ اعراب ہے کس کا علی مقصورہ کا اور جاءنی غلامی یہ اعراب ہے کس کا ہر جو جا مت کی طرف مصاف ہو اور مذکر سالم کے علاوہ تو غلامی میں آپ کو کہیں رفع نظر آ رہا ہے نہیں کیوں بھائی رفا تقدیری ہے اسی طرح رئی تو ہسن و غلامی رئی عصن اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پر بی فتحہ اور غلامی کے اندر بھی فتحہ دونوں میں کیا ہے؟ تقدیری ہے مرد و بحسن و غلامی ٹھیک ہے مررت و بحسن و غلامی کہ مرت و و غلامی ان کے اندر جڑ کیا ہے وہ تقدیری ہے یاد رکھیں ہم نے علی مقصورہ کہا ہے علی مقصورہ جو ہے وہ بس کیا کہتے ہیں اس کو الف مقصورہ بھی کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی کیا کہتے اس کو اس کے لیے ہم مقصورہ Cardinal كدي لله الحم الف مقصورہ بھی کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مقدر اب آفاح کے اندر اگر آپ صرف الآفا کو دیکھیں گے الفا اس کے اندر تو آپ کو الف نظر آ رہا ہے, ہے نا الآفا اور پڑھا بھی جا رہا ہے لیکن آسو کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر الف جو ہے وہ کیا ہے مقدر ہے آپ کو اگرچہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ تو رسمی ہے یعنی تحریر کا قاعدے کے مطابق آخر میں ورنہ یہاں پر الف جو ہے وہ کیا ہے مقدر ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے جو یہ یہاں پر کہہ دیا کہ کر تو کرسن آپ نے کہا تھا تقدری یہاں پر تو پتا صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے ذہنی ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا دیکھو چلو جا آسون کہا مرر تو بےآسن کا تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی رفا بھی نظر نہیں آ رہا آسان کے اندر اور مرر تو بے آسان کے اندر کسرہ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن تو آسان کے اندر نصب تو نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہوتے ہم کہتے ہیں بھائی یہاں پر علی مقصور ہی جو ہے وہ کیا ہے مقدر علی مقصورہ تو یہاں پر ظاہر ہی نہیں ہے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو تن جو ہے اصل میں کیا تھا التقاء کی وجہ سے یہاں پر ختم ہوا ہے اصل تو آسا ہی تھا نا آسا الآسا پورا ایک لفظ ہے آسا علی مقصورہ اس کا اصلی ہے آخر میں جب تنوین آ گئی تو شاکن تھا تو کیا ہو گیا آسون التقاء یہاں پر علیف مقصورہ کیا ہو گیا حزف ہو گیا مقدر ہو گیا تو اب آسن کے اندر جو الف ہے وہ کیا ہے مقدر ہے وہ لفظوں میں مجبور ہی نہیں ہے لہٰذا اب ہم یہاں پر کیا کہیں گے کہ عراب جو جاری ہوا ہے وہ الف پر ہوا ہوا الف مقدر ہے راب مقدر ہے عراب تو آتا ہی نہیں ہے ویسے اس کا عراب ہے تو تو آسن تو بےآسن آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے کہ اعراب تینوں صورتوں میں تقدیری ہو. حالت رفا میں ضمہ تقدیری حالت نسب میں فتح تقدیری حالت چر میں کسرہ تقدیری یہ اعراب جاری ہوگا دو, دو اسموں پر ایک اس میں مقصور پر جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اور ایک ہر اس اسم پر جو جمع مظکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو اسمتم کی طرف مضاف ہو اس پر یہ عراب جاری ہوگا صرف اور صرف عبارت پڑھوں گا ابھی اي भारत पर नजर रखिएगा फिर السابع أن يكون الرفع بتقدير الضمه والنصب بتقدير الفتحه والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره الف مقصوره كعص ابي الى ياء المتكلم غير جمع المذكر السالم كغلامي تقول جاءني عصن وغلامي وَرَأَيْتُ تو وَغُلَامِي وَمَرَرْتُ غلامی وَغُلَامِي ٹھیک اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو علم نافع عطا فرمائے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں عمل میں جان میں مال میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور سب کو صحت والی آفیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ و